سیونٹی سکس ہماری بہت ہی محترم بہن ہیں جناب ہماری محترم بہن کا سوال ہے حضرت صاحب بچے کی پیدائش کے موقع پر اگر رمضان المبارک میں یہ وقت آئے تو جو روزے قضا ہو جائیں اس دوران میں تو کیا ان کا ادا کرنا بعد میں ضروری ہے یا اس ان دنوں میں روزوں کی معافی ہے اس بارے میں بتا دیجئے گا اور ایک درخواست یہ بھی ہے ساتھ ساتھ اگر ٹائم اجازت دے تو جناب ایک ناتھ اور ہو جائے ہمارے سعید بھائی سے تو بڑی نوازش ہوگی باقی جیسے آپ کا حکم جناب جزاک اللہ خیر منیل بھائی مجھے تو آپ کو پتا ہے اللہ خیر دے تو پھر تو ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اصل میں دوستوں نے پھر دیکھے نا دوستوں تعداد کم ہو گئی ہے جی وقت گزرتا ہے پھر لوگوں نے جانا بھی ہوتا ہے تو پہلے نمبر پہ عابد سیونٹی سکس کا جو جاب ہے تو وہ روزے جو ہے ان کو قزا کرنا ضروری ہے کسی حالت میں بھی چھوٹیں نماز کی قدا نہیں ہے عورت پر روزوں کی قضاء ہے اب وہ بچے کی لادت کے مسئلہ ہو یا ویسے مہانہ جو مسئلہ وہ ہو تو ہر حالت میں روزوں کی قضاء کرنی ہے اور نماز کی قدا نہیں کرنی پتہ نہیں